سوال ہے کہ ایک بڑے پیر صاحب جو اہل سنت والجماعت سے ہیں ان کا نام شیخ نازم ہے ان کے کچھ مریدین ذکر کرتے ہیں اور کافی جھومتے ہیں کیا اسلام میں ذکر کرنے کے دوران جھومنا جائز ہے یا نہیں بزرگوں کو تو نہیں جانتا نازل یا نازل شیخ ناظم میں نے پہلی مت نام سنا ہے لیکن بارہ ذکر پہ جھومنا منع نہیں ہے ذکر پہ جھومنا جائز ہے جس کو وجد کہتے ہیں تو یہ وجد جو ہے یہ قرآن پر بھی ہوتا ہے یہ حدیث پر بھی ہوتا ہے یہ نعت پر بھی ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بنایا تم رب کا ذکر یوں کرو کہ لوگ چلے گئے تو تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں کیونکہ پاگل ہو گئے ہیں تو ایک حدیشی میں ہے کہ ہےکو لا الہ الا اپنے ہاتھ بلند کرو اور کہو لا الا الحلہ تو یہ حدیث مبارکہ میں بہرحال موجود ہے لہذا کوئی حد و شرح سے نہ آدمی گزرے تو جس کو وجد کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوجاتا ہے نا سنتے ہوئے آدمی آپ کو سے باہر ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ذکر کرتے ہوئے بعضو کاٹ آدمی جو ہے وہ جھومتا ہے تو اگر توجہ نہ ہو یہ ایک بات ہے تواجد نہ ہو وجد ہو توجد وہ ہے جو کسی کو دکھلانے کے لیے خواہ مخال آدمی اوپر نیچے پہ ہو دل میں کچھ بھی نہ ہو ہاں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے آدمی اچھر رہا ہے گوب رہا ہے ہاؤ ہو کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں اس کا اثر نہیں ہے تو یہ منع ہے اگر واقعات دل میں ہے تو پھر ان شاء اللہ یعنی ضرور آ, اگر وجہ آتا ہے تو پھر تو بہت آ. آ, آ, مبارک چیز ہے اگر ایسا ہے تو جی سلیم شیخ بھائی کا اگر مائک درست ہو گیا ہو تو وہ تشیلہ.